الحمد للہ اللہ کے فضل و کرم سے اس دینی مجلس کا انعقاد ہر جمعہ کو ہو رہا ہے اس پر ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم سنیں سیکھیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور حکمت کے ساتھ اچھی معزت کے ساتھ ان باتوں کو دوسروں تک بھی پہنچانے کہ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو توفیق رائے سنائے معزز ناظرین یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ الحمد ہم اللہ تعالیٰ کے دین کا جو دوسرا مصدر ہے جسے حدیث کہتے ہیں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جسے کہا جاتا ہے اس کی شرح لگاتار آپ کے سامنے ایک مستند اور معتمد عالم دین منہج صلف کے ترجمان شیخ محترم فضرۃ الشیخ زمیر حفظ اللہ کے ذریعے ہمیں اللہ علامین کے دین کا علم مل رہا ہے اس پر ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں ہمارے لیے بہت ہی کم ہے چونکہ وقت بہت ہی کم رہتا ہے دن دن بدن چھوٹا ہوتا جا رہا ہے شیخ بھی ہمارے تشریف لا چکے ہیں اس لیے میں اور نہ کچھ کہتے ہوئے بڑے ادب و احترام کے ساتھ شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائیں اور اپنے علم سے ہم سب کو مستفید فرمائیں اللہ تعالیٰ شیخ کی عمر میں برکتہ فرمائے صحت تندرستی سے شیخ کو ہمیشہ ہم کنار رکھے اور اللہ ہمیں ان کے علم سے فائدہ اٹھانے کی توفیق جامعین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ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 صل عليه علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثت بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارک و تعالی یا قومی انما هذه الحیات الدنيا متاع وانا الاخرہ تحید دار القرار قابل احترام فضيلة الشیخ مختار مدمدنی حفظ الله دیگر اہل علم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل اطراع ما بہنوں حافظ ابن حجر الاسقلانی حافظ رحمہ اللہ کی کتاب گلوک المرام سے کتاب الجامع کا درس ہم لے رہے ہیں اور اس کی ایک ایک حدیث کو تفصیل سے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں برے اخلاق برے کردار برے اوصاف کا دنیا اور آخرت میں کیا نقصان ہے اور اپنے آپ کو ان اخلاق سے پاک کرنا کتنا ضروری ہے ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے پچھلے درس میں ظلم اور شہ سے متعلق بات ہم نے شروع کی تھی ظلم کے بارے میں تفصیل ہم نے اس سے پہلے درس میں بھی دیکھا اور پچھلے درس میں ہم نے شہ کے متعلق قرآن و سنت سے اور علماء کے اقوال سے بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ لالچ کی برائی کیا ہے شح کے بارے میں علماء نے جیسا کہ بیان کیا ہے یہ ایسی لالچ ہے جس کا انسان کو حق نہ ہو یعنی ایسی چیز کی لالچ کرنا ایسی چیز کی حرض کرنا جس کا انسان کو حق نہ ہو کسی اور کا مال ہے آدمی نہ حق طریقے سے اس کو پانے کی لالچ کرے چاہے وہ مال ہو چاہے وہ عہدہ ہو چاہے وہ کسی کی یعنی آ, کا مقام ہو اس کو ناحق طریقے سے پانے کی چاہت کا نام شہ ہے اور پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ بعض علماء نے کہا ہے جیسے نقیم رحمۃ فرماتے ہیں کہ بخل الگ ہے اور لالچ الگ ہے شوہ کا نتیجہ بخل ہوتا ہے اور بعض علماء نے لالچ ہی میں بخل کو بھی داخل کیا ہے اسی اعتبار سے ہے کہ یہ چیز ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے ایک آئے گا تو دوسرا اپنے آپ آئے گا اس لیے بعض نے اس کو شامل کر دیا اس میں آج کے درس میں اسی بات کو ہم یعنی سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس سے بعد اس کے آگے انشاءاللہ دوسری ایک حدیث ہے جو اسی سے متعلق ہے انشاء ہم دیکھیں گے جس حدیث کا ہم مطالعہ کر رہے تھے وانجا بن ربی اللہ کے عبد اللہ ربی اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیریاں بن کر آئے گا اور شح سے ناحق حرام لالچ اور ہر سے بچو فن نہ ہو اہل کمن کا اس لیے کہ اس لالچ نے تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں انہیں ہلاک کر دیا اس اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے یہاں ابن حجر رحم اللہ نے حدیث پوری ذکر نہیں کی چونکہ کتاب مختصر ہے اس لیے بہت سارے محدثین اور اہل علم اتنا حصہ لے لیتے ہیں جس سے استدلال کرنا مطلوب ہوتا ہے یہاں چونکہ بلوغ المرام ایک مختصر کتاب ہے جس میں احادیث الاحکام ہیں لہٰذا ابن حجر نے بہت ساری احادیث جو کہ طویل ہیں ان کے ایک ایک ٹکڑے کو لیا ہے تاکہ اشارات مل جائیں اور ایک طالب علم جب ان کی شرح دیکھے تو اس کی تفصیل اور اس حدیث کا بقیہ حصہ بھی وہ دیکھ لیں گویا کہ یہ کتاب اشارات ہیں احادیث کے تاکہ ایک طالب علم تفصیل اس کی تلاش کرے حفظ کرنے والے کے لیے اصل میسر ہو جائے اور تفصیل بعد میں وہ دیکھ سکے یہاں ابن حجر نے جو الفاظ ذکر کیے ہیں کہ شہ سے بچو لالچ سے بچو اس لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے انہیں اسی لالچ نے ہلاک کر دیا حدیث کے پورے الفاظ کیسے ہیں پوری حدیث کیسے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ہیں و شہ لالچ سے بچو ن شہ کا من کا نہ قبل اس لیے کہ اس لالچ نے تم سے پہلوں کو ہلاک کر دیا ہم الحم اللہ دماحم وسط مہاری یہ ٹکڑا ہے جو آخری حصہ ہے کا کہ وہ ہلاکت کیا تھی اور ان کے اندر کیا برائی پیدا ہوئی اس لالچ کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس لالچ نے انہیں اس بات پر آمادہ کر دیا کہ وہ ایک دوسرے کا خون بہائیں ہم الحم اللہ دما اہم لالچ جب ایک چیز کے لیے دو لڑنے والے بن جاتے ہیں ایک چیز کے لیے دو پانے والے بن جاتے ہیں یا ایک کا حق دوسرا لالچ کے ذریعے پانے کی کوشش کرتا ہے ظاہر بات ہے کہ دونوں میں آپس میں تصادم ہوگا جھگڑا ہوگا لڑائی ہوگی ایک عہدے کے لیے دو لوگ دوڑ رہے ہیں ایک چیز کے لیے نفے کے لیے دو لوگ دوڑ رہے ہیں ظاہر بات ہے کہ ان میں مزاحمت ہوگی اور آپس میں یہاں تک کہ نوبت آ سکتی ہے ایک دوسرے کی جان کے دشمن بچائے سیاسی جنگوں میں اکثر جانوں کا بھی نقصان ہوتا ہے تو کہا کہ ہم الحما انسدو دماح اس لالچ نے انہیں اس بات پر آمادہ کر دیا کہ وہ ایک دوسرے کا نہ خون بہائیں وہ استحل اور جو ان کے لیے چیزیں حرام تھیں انہیں حلال کرنے لالچ کے دو نتیجے یہاں پر ہیں ایک تو نتیجہ یہ ہے کہ لالچ کے نتیجے میں جانوں کا نقصان ہوتا ہے ایک دوسرے کا خون بہایا جاتا ہے آپسی جھگڑے اختلافات دشمنی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور یہ دشمنی اتنی دور نکل جاتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں اسی طرح سے ایک دوسرا نقصان اس لالچ کا ہے کہ انسان جب مغلوب ہو جاتا ہے لالچ سے تو پھر اس کے لیے حلال اور حرام کے درمیان کوئی حد اور فاصلہ نہیں رہتا وہ پار کر کے حلال کو حرام میں چلا جاتا ہے پھر وہ یعنی دھوکہ دیتا ہے چوری کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے خیانت کرتا ہے اس طرح کی ساری برائیاں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں اسی لیے کہا بلکہ ایک انسان جب کسی چیز کی ہرس اس میں پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے چاہے وہ نفسانی شہوت ہو یا اسی طرح سے مال ہو یا پھر عہدہ ہو یا کچھ بھی ہو انسان ان حرام چیزوں کو بھی حاصل کر لیتا ہے نکاح سے آگے بڑھ کر زنا میں چلا جاتا ہے اس کے اندر جب شہوتیں آ جاتی ہیں تو پھر دوسروں کا مال نہا چھیننے والا بن جاتا ہے چوری کرنے والا خیانت کرنے والا کسی کی جان نہیں خراب کر رہا ہو لیکن مال خراب کرنے والا بنتا ہے حرام کو حلال کر لیتا ہے تو لالچ انسان کے لیے دو بڑے ہلاکت کے دروازے کھولتی ہے ایک جان و مال کا نقصان دوسروں کے ساتھ جنگ خون بہانا دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محرمات کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے کیوں اس لیے کہ شہوتیں اس پر غالب آ جاتی ہیں تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ لا شح کا نتیجہ کیا ہوتا ہے ابن رجب نے جیسے کہا تھا کہ بہت سارے محرمات کو ان کی چاہت کرنا شہ کیا ہے اللہ کی حرام کی وی لذتوں کو انسان چاہے تو یہ شہ ہے مجرد لالچ نہیں انسان کو لالچ ہوتی ہے تبھی تو تجارت کرتا ہے ایسے کی ہرس اگر نہ ہو تو حلال تجارت بھی آدمی نہ کرے یہ منع نہیں ہے منع یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کی چاہت کرے جو حرام ہے منع یہ کہ ان چیزوں کی چاہت کرے کہ جو حلال ہے لیکن حرام طریقے سے ان کو حاصل کرے نا حاصل کرے دوسرے کی چیز چاہے تو یہ جو چیز ہے یہ منع ہے یہ مسلم نے اس کو روایت کیا ہے اور حدیث نمبر دو ہزار پر یہ روایت موجود ہے تو یہ مکمل روایت اس طرح سے ہے جیسا کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا اور پچھلے درس میں ہم نے اس پہ گفتگو بھی کی تھی کہ لالچ کا نتیجہ بخل ہے یہ دو الگ چیزیں ہیں اور اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل علم کتنی گہرائی کے ساتھ کسی بھی معاملے میں گفتگو کرتے ہیں بعض اوقات انسان کے سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن کوئی روایت کہیں ہوتی جو اس کے علم میں نہیں ہوتی ہے یا پھر ہوتی ہے اور سامنے ہوتی ہے لیکن اس نے غور نہیں کیا ہوتا ہے لہذا ایک طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے فہم پر اعتماد نہ کرے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ زندگی میں اہل علم ہمارے جو اسلاف ہیں اور ہمارے اپنے دور کے اہل حق علماء ہیں ان کے ان کے ان کی تشریح اور ان کی تعلیمات اور ان کے دروس سے استفادہ کرے ان کی کتب سے استفادہ کرے ان کے ساتھ سوال جواب کے ذریعے سے استفادہ کرے عبداللہ بن عمر بن رضی اللہ تعالیٰ خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا تو آپ نے فرمایا الشح خبردار لالچ سے بچو ان کا من قبل قبلكم بشو اس لیے کہ تم سے پہلے جو کوئی گزرے ہیں وہ اسی لالچ کے نتیجے میں ہلاک ہوئے ہیں اسی لالچ کے سبب ہلاک ہوئے اب کیا کہا دیکھئے کہا امرہم بالبخل فبخلو اس لالچ نے انہیں بخل کا حکم دیا تو وہ بخل کرنے لگے ہیں وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِعَةِ فَقَطَعُوا اسی لالچ نے انہیں رشتے ناتے توڑنے پر آمادہ کیا تو انہوں نے رشتوں کی بربادی کی وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا اور اسی لالچ نے انہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پھلان کر اللہ کی حدوں کو پار کرنے پر آمادہ کر دیا تو پھر وہ اسی طرح سے فجور میں پڑ گئے تین چیزیں یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ لالچ نے انہیں بخل کرنے والا بنایا کہ اللہ نے جہاں ان کے لیے خرچ کرنا فرض کیا ہے اس کو بھی انہوں نے روک لیا زکات نہیں دی حقدار کو حق نہیں دیا میراث میں صحیح تقسیم نہیں کی کنجوسی کی جس کا حق اس کو نہیں دیا غز کر لیا لوگوں کا مال چھ تو بخل جو ہے نتیجہ ہے لالچ کا اسی لیے کیا کہا آم آ رہ لال کس چیز کا حکم دیتی ہے بخل کا اسی لیے حدیث میں جو آیا ہے شہمتا مطاع. مطاع کہ انسان فرما بردار بن جائے لالچ کا تو کیا حکم دیتی ہے لالچ بخل کا حکم دیتی ہے تو یہاں پر فرما برداری یہی ہے تو انہوں اس لالچ نے انہیں کنجوسی کا حکم دیا تو انہوں نے کنجوسی کی اور انہیں رشتے نہ حکم دیا تو انہوں نے رشتے توڑے اور انہیں گناہوں کا حکم دیا تو گناہ کرنے لگے چوری ڈکیتی اور دھوکہ اور خیانت اور غبن اور اس طرح کی جتنی چیزیں ملاوٹ اور نہ جانے کتنی سود اور سب کچھ ہے تو لالچ ہی کے نتیجے میں انسان ناک مال کماتا ہے تو اس کے نتیجے میں بکل قطار رحمی اور اسی طرح سے گناہوں کا وجود ہوتا ہے یہاں پر علما نے کہا کہ کیا کا مطلب کیا ہے علما نے کہا ہلاکت دونوں ہے ایک دنیاوی دوسرے اخروی ہے اور اس میں کوئی معنی نہیں ہے آپ نے اس کو مطلق چھوڑا کہ ہلاکت کیسے آئی دنیا میں آئی یا آخرت میں دنیا میں آپ نے بتایا کہ جان و مال کا نقصان یہ ہلاکت ہے آپس کی جنگیں آپس میں ایک دوسرے سے دشمنیاں رشتے ناطے توڑنا یہ خود ایک ہلاکت ہے اور اس کے نتیجے میں لوگوں کی جانیں گئیں مارا بھی انہوں نے نتیجے میں انہیں بھی قتل کیا گیا تو اس طرح کی چیزوں سے ہلاکت آئی لیکن گناہ کی ہلاکت تو اثرت میں ہی ہے اور کبھی دنیا میں بھی ظلم کے بدلے اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے جیسے فرعون کو پکڑا اور دوسرے بادشاہوں کو ظالموں کو اللہ نے پکڑا تو ظلم کے نتیجے میں اور اسی طرح سے ہلاکت دنیا میں بھی آتی ہے اور آخرت میں بھی ہے تو علماء نے کہا کہ ہلاکت دونوں اعتبار سے ہے دنیاوی و اخروی آپس کے غلط سلوک سے بھی اور اللہ کے عذاب سے بھی تو یہ بہت بری چیز ہے اور اس سے ایک انسان کو بچنا چاہیے لالچ انسان کو دنیا کی ہر سونا فی نفسی سی بری چیز نہیں ہے لیکن یہ جو چیز ہے اگر اپنی حدیں پار کر جائے تو اس کے نتیجے میں سماج میں ظلم اور اسی طرح سے بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں جو حدیث میں نے ذکر کی اس کو امام ابو داؤد اور حاکم نے روایت کیا ہے اور صحیح الزام صغیر میں حدیث نمبر دو ہزار چھ سو اٹھہتر پر شیخ الاوانی نے اس کو ذکر کیا اور کہا کہ حدیث صحیح ہے یہاں پر ہرس کے بارے میں کچھ دو ایک باتیں ہم لوگ دیکھ کر آگے بڑھیں گے ان شاء اللہ ہرس کس طرح کی ہوتی ہے عموماً دو طرح کی ہوتی ہے ایک مال کی دوسرے جاہ کی ایک مال کی دوسرے جاہ کی چاہ عہدہ شرف دنیا کا مقام اتھارٹی لوگوں میں بڑا بننا چودھراہٹ جس کو آپ کہیں تو کبھی مال کی لالچ ہوتی ہے اور کبھی عہدے اور مقام کی لالچ ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چاہت کا نقصان کتنا بڑا بتایا اس کا نقصان نہ صرف سماج کو ہوتا ہے بلکہ انسان کے اپنے دین کو سب سے زیادہ ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا افسد الحا مین ہرسل مرمال و شورف دین ہی دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اس ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا دو چیزیں انسان کے دین کو پہنچاتی ہیں وہ دو چیزیں کیا ہیں آپ نے فرمایا کہ انسان کی مال اور جاہ کی ہرس انسان کی مال کی اور دنیا میں شرف پانے کی مقام پانے کی حفظ یہ اس کے دین کو زیادہ نقصان پہنچاتے بھوکے بھیڑی کتنا نقصان کریں گے جتنی بھوک لگی ہے لیکن انسان کی مال کی بھوک اور عزت کی اور مقام کی عہدے کی اور شرف کی بھوک یہ مٹی نہیں ہے جتنا ملتا انسان اور زیادہ چاہتا ہے اور اس کے نتیجے میں انسان ایک ایسے یعنی ایسی دوڑ میں لگتا ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتی ہے وہ ہلاکت پر ہی ختم ہوتی ہے اور سب سے زیادہ اس کا نقصان انسان کے دین کو ہوتا ہے مال جمع کرنے میں بعض اوقات حرام طریقے سے انسان اپنے اپنے تقوا کو برباد کر لیتا ہے آخرت کو خراب کر لیتا ہے دعا دعائیں رد ہو جاتی ہیں انسان کی عبادات میں جان نہیں رہتی انسان کے دل سے سکون نکل جاتا ہے اور نہ جانے کتنی خرافات دنیا میں جنم دیتی ہیں اسی طرح سے عہدے کی چاہت لوگوں میں نام و نمود کے لیے انسان کا دین کا دین کی خدمت کرنا لیکن چاہتا کیا ہے کچھ مقام مل جائے لوگوں میں عزت مل جائے تو اس کے نتیجے میں بھی اس کے دین کو نقصان ہوتا ہے اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں اور انسان کی عزت بھی خراب ہو جاتی ہے عزت پانے کی کوشش عزت خراب کرنے کا یقینی ذریعہ ہے سب کو سمجھ میں آتا ہے عزت چاہتا ہے انسان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے بعض اوقات انسان ایسے خدمت قلق کا نام لے کر اپنی اپنے آپ کو چمکانے کا کام کر رہا ہے جہاں وہاں فوٹو اوٹو لے کر اپنے بس کتنا خرچ کر رہا ہے غریبوں کے کام آ رہا ہے غریبوں کا داتا لیکن لوگوں کو دکھائی دیتا ہے کہ یہ ہر جگہ دکھتا ہے اور فوٹو میں ہی دکھتا ہے لوگوں کو چھوٹی چھوٹی چیز دے کر بھی فوٹو نکالتا ہے لوگ سمجھ جاتے ہیں عزت کے لیے جو آدمی کچھ کرتا ہے اللہ کے لیے نہیں کرتا عزت کے لیے کرتا ہے اس سے کو نقصان ہوتا ہے یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو جس کے لیے کر رہا ہے اس کا الٹا نتیجہ نکلتا ہے انسان کو چاہیے خالص اللہ کے لیے کرے آگے وہی حدیث آنے والی اس سے جڑا ہوا ہے یہ معاملہ تو دو چیزیں جو ہے دو چیزوں کی چاہت انسان کو دنیا میں اس کے دین کو نقصان پہنچاتی آدمی بے دین ہو جاتا ہے بظاہر دکھے گا دیندار ہے لیکن وہ دیندار نہیں ہوتا ہے اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے اندر سے کھوکلا ہو جاتا ہے آپ دیکھیے پلاسٹک کا پھول جو ہے دیکھنے میں تو پھول ہے وہ لیکن اس میں نہ خوشبو ہے نہ اس نرمی ہے وہ جھوٹا پھول ہے تو اس طرح سے انسان دیکھنے میں تو دکھائی دیتا ہے کہ دیندار ہے دینداری اس میں نہیں ہوتی کیونکہ اس کا دل اللہ سے متعلق نہیں ہوتا ہے اللہ کے لیے نہیں ہے لہٰذا کوئی خدمت خلق کا کام کرے یا کوئی آدمی دین کا کام کرے یا عبادات کا احتمام کرے اس میں مقصود عزت کی چاہت نہیں ہونا چاہیے اس لئے کہا کہ دو بھو کے بھیڑیے اگر کسی ایک ل... یعنی بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اس کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا انسان کی مال اور شرف کی چاہت اس کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے اس حدیث کو امام احمد اور ترمیزی نے روایت کیا ہے اور صحیح جامع صغیر میں حدیث نمبر پانچ ہزار سو بیس پر شیخ البانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال کی حص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا احب علیہ ثانین ابن اعظم کا حال یہ ہے کہ اسے اگر ایک وادی سونے سے والی, سونے سے بھری ہوئی وادی دو پہاڑ ملتے ہیں بیچ کی جو جگہ ہوتی اتنا بھر کے برتن گویا کے اتنا سونا دے دیا جائے ایک وادی دے دی جائے تو احب علیہ سانین وہ چاہے گا کہ دوسری بھی ملتی تو کتنا اچھا ہوتا وہ دوسری بھی ملنا پسند کرے گا اس کے دل میں خواہش ہوگی کہ ایک اور مل جائے و لو اعطي فانين احب اليه ثالثا اور اگر دو دے دی جائیں دو آدھی بھر کے اس کو سونا دیا جائے چاہے گا کہ تیسری مل جاتی تو کتنا اچھا ہوتا اس کی چاہت تیسری کی ہوگی فرما ولا يسد جوف ابن ادم الا التراب اپ نے فرما ابن آدم کا پیٹ مٹی کی سوا کوئی چیز بھر نہیں سکتی قبر کی مٹی اس کا پیٹ مٹی کی سوا کوئی چیز بھر نہیں سکتی و يتوب الله على من اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہے یعنی اگر تیرا یہ حال ہے کہ تو حلمی مزید حلمی مزید کچھ اور ملتا کچھ اور ملے گا کیا کچھ اور چاہیے تیرا یہ حال اگر بن جائے کہ تیری چاہت اب پوری نہیں ہو رہی لالچ پر لالچ توبہ کر اللہ سے ابھی بھی موقع ہے توبہ کر اللہ توبہ قبول کرے گا لالچ کے بعد توبہ کا ذکر کرنا مناسبت کیا ہے کہ اب وقت ہے رجوع کرنے کا تو کہیں تو اللہ سے دور جا رہا ہے تو اللہ سے دور جا رہا پلٹ توبہ کر اللہ سے تو یہ جو حدیث ہے اس کو امام البخاری نے کتاب الرقاق میں حدیث نمبر 6438 پر ذکر کیا ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری برائی یہ تو مال ہوا دوسری برائی عہدہ پانا بڑی مصیبت ہے عہدہ چاہے دینی میدان ہو یا دنیاوی سیاست ہو آج انسان کیا نہیں کرتا اس کے لیے اپنا دین بیچ دیتا اپنے اصول بیچ دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ یقیناً ان قریب تم امارت کی امیر بننے کی حرص کرو گے تمہارے اندر عہدے کی حرص پیدا ہوگی وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةً اور یقین مانو قیامت کے دن وہ تمہارلی ندامت ثابت ہوگی آج تمہارے دل میں اس کی چاہت ہے اگر مل گئی یا نہیں بھی ملی یہ چاہت تمہارے لیے قیامت کے دن کیا ہوگی یہ عمارت مل بھی گئی تو تمہاری قیامت کے دن کیا ہوگی ندامت ہوگی فن عمل مردیا وہ بھی کہتے ہیں دودھ پلانے والی کو اور فاطمہ کہتے ہیں دودھ چھڑانے والی کو تو یہ دنیا میں گویا کہ یہ مل بھی جائے یہ لذت یہ موت کے ساتھ چھوٹنے والی ہے اور انسان کو آخرت میں اس کے لیے جواب دینا پڑے گا اللہ کیا انسان کو آخرت میں یہ محروم کرنے والی چیز ہے اس کی لذتیں دنیا میں ہو سکتا مل جائیں کسی کو وہ مفادات جو عہدے سے ملتے مل جائیں لیکن یہ چھین لی جائے گی اور آخرت میں اس کا انسان کو حساب دینا پڑے گا وہ محروم کر دے گی آخرت میں تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ نے خود فرمایا کہ یہ ندامت ہے قیامت کے دن امارت قیامت کے دن ندامت ہے امام البخاری نے اس کو کتاب الاحکام میں حدیث نمبر 7148 پر ذکر کیا ہے اس کی تفصیل کا وقت نہیں جس میں مردے اور فاطمہ میں علماء کے جو اقوال ہیں لیکن اتنا ہے کہ یہ ندامت قیامت کے دن ابن ابن عثیر نے بھی اس کی جو ہے انہیہ میں بہت اچھی یعنی تعبیر بیان کی ہے اور کہا کہ یعنی عمارت جو ہے دنیا میں منافع اس کو مل جاتے ہیں تو اس اعتبار سے مردے یا پلانے والی کی طرح لیکن فاطمہ اس کو کہا یعنی یہ موت چھڑا دے گی اس چیز کو اور وہ ساری لذتیں اور منافع منقطع ہو جائیں گے انہایا میں انہوں نے بات کہی کوئی دیکھنا چاہے اس کو دیکھ سکتا ہے تو یہ بات جو ہے یعنی حرض کے بارے میں یا حرض کی بدترین شکل جس کو آپ کہیں حرام شکل الشح جس کی مذمت ہی آئی ہے تو اس کے بارے میں حدیث میں یہ بات آئی ہے جو لالچ کے بارے میں ہم نے دیکھا دنیا کی چاہت عزت کی چاہت عہدے کی چاہت یہ بیماری ہے کہ انسان اللہ سے چاہنے کی بجائے دنیا سے چاہنے لگے خیر اس میں ہے کہ ایک انسان جو بھی کام کرے اس پر اللہ سے عجب چاہے وہ دنیا کے عہدے دنیا کی عزت دنیا کی شہرت کے لیے نہ کرے تو یہ جو بیماری ہے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اگلی حدیث اس سے متعلق ذکر کی ہے جو حدیث نمبر پانچ ہے اور آج ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے حدیث کے کی الفاظ کیا ہیں ون محمود ابن لبید ردی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقاف علیکم الشرک الاصغر اریا اخرجہ احمد بسند حسن محمود ابن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فم علیکم اشرک السر تم پر سب سے زیادہ مجھے جس چیز کا خوف ہے اندیشہ ہے وہ شرک ازغر ہے یعنی ریاکاری تمہیں تمہارے اوپر مجھے سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر ہے کہ تم کہیں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤ کہیں تمہارے اندر وہ آ نہ جائے جس چیز کے بارے میں مجھے سب سے زیادہ خوف ہے کہ کہیں تم اس بیماری میں مبتلا نہ ہو جاؤ وہ بیماری کیا ہے وہ شرک ازغر ہے وہ برائی شرک ازغر ہے چھوٹا شرک اور آپ نے بتایا وہ کیا ہے وہ ریاکاری کاری ہے ریاکاری کاری دکھاوے کے لیے عمل کرنا بندوں کو دکھاوے کے لیے اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ بندوں کو دکھانے کے لیے اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا اور اس کی سند حسن ہے یہاں بھی ابن حجر رحمتہ اللہ علیہ نے حدیث کو مختصرا ذکر کیا ہے پوری حدیث کیسی ہے پوری حدیث اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں إن فما عليكم تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا مجھے اندیشہ ہے وہ شرک ازغر ہے یعنی شرک کال و مشرق الزر یا رسول اللہ صاحبہ نے پوچھا اللہ کے رسول شرک ازغر کیا ہے شرک ازغر کیا ہے چھوٹا شرک کس کو کہتے ہیں کال اریا آپ نے کہا دکھاوا کرنا یقون اللہ اس دن جس دن اللہ تعالی بندوں کو ان کے اعمال کی جزا دے گا اس دن اللہ فرمائے گا دنیا جاؤ ان کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے دنیا میں تم عمل کرتے چھ فن زوروج نہ دیکھو ان کے پاس تم کو کچھ جزا ملتی ہے کہ نہیں یہ ڈانٹ کے طور پر ہوگا یہ امر امر تحدید ہے یہ نہیں کہ سچ مچ میں جاؤ یہ ڈانٹ ہوگی ان کو احساس ہوگا کہ آپ کہاں جا سکتے کسی کے پاس کچھ نہیں ہر انسان پریشان ہے ہم نے لوگوں کے لیے کیا وہ خود محتاج ہے آج وہ خود پریشان ہے آج خود ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس دن ان کو ذلیل کرنے کے اعتبار سے کہے گا اور محرومی کا اعلان ان کے لیے ہوگا اللہ ارب العالمین سے کچھ ملنے والا نہیں اس کا اعلان اس دن اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا اور ان کے ان کے اس جرم کا اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اظہار کرے گا انہوں نے اللہ کے لیے ٹھیک کیا تھا یہ ان کی فضیحت ہوگی آگے بھی حدیث اس بارے میں آئے گی ان آپ فرماتے ہیں کہ یقول اللہ عید جزنا سب اعمالی جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو نیک لوگوں کو مخلصین کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ دے رہا ہوگا ان لوگوں سے اللہ کیا کرے گا جنہوں نے دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیا تھا لوگوں کے دل میں جگہ بنانے کے لیے اللہ کیا نہیں لوگوں کیا جگہ بنانے کے لیے عمل کیا تھا اللہ کہے گا ادہبو ادھین دنیا جاؤ انہیں کے پاس جاؤ جن کے لیے دکھا جن کو دکھانے کے لیے دنیا میں تم عمل کرتے تھے فن و رو حالت جزا دیکھو کچھ ان کے پاس تم کو بدلہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے یہ بڑی زلت ہوگی انسان کی کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں دے گا سارے اعمال ان کو قیامت کے دن معلوم ہوا کہ ہماری ساری نیکیاں ہماری نمازیں ہمارے صدقات ہمارا حج اور ہمارے عمرے اور نجانے دین کی خدمت اور سب صدقات سب برباد ہو گیا ہم نے جو اللہ کی سوا کسی اور کے لیے کیا تھا لوگوں کے ہاں عزت پانے کے لیے ہم نے کیا تھا اس سب کا سب برباد ہو گیا اللہ کے اس کے لیے کوئی بدلہ ملنے والا نہیں اس سے بڑھ کے اور محرومی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان محتاجی کے وقت میں محروم ہو جائے سب سے زیادہ محتاج انسان قیامت کے دن ہوگا اس دن انسان اللہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ دے اور اللہ اس سے کہے تیرے, تیرے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں کیونکہ تو نے ہمارے لیے کیا ہی نہیں کتنی ذلت انسان کو محسوس ہوگی کتنا دکھ انسان کو ہوگا لیکن کیا ہوگا وہاں پہ اس دکھ کا کیا فائدہ اس ذلت وہ ضلعت عزت میں نہیں بدلے گی انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا میں دوسروں کے لیے عمل کر کے اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے اس سے بڑھ کے ذلت کیا ہوگی کہ انسان اللہ کی بجائے کسی اور کے مقام بنانے کی کوشش کرے وہ بادشاہ کے مقام بنانے کی بجائے فقیروں کے سامنے مقام بنانے کی کوشش کرے اس سے زیادہ ذلت کیا ہو سکتی اس نے پہچانا ہی نہیں اللہ کو دی اس نے پہچانا ہی نہیں اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور صحیح ترغیب میں حدیث نمبر 32 پر شیخ الابانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے ریا کس کو کہتے ہیں ابن حجر رحم اللہ فصول باری میں جو بخاری کی شرح ہے کہتے ہیں ہوا مشتقشت ریا کا جو لفظ ہے رؤیت, سے رؤیت کے معنی دیکھنے کے ہوتے ہیں عربی زبان میں او دیکھنے کو کہتے ہیں تو اسی پر سے ہے رؤیت رویت ہلال جیسے ہم کہتے ہیں ہلال دیکھنا تو رؤیت سے بنا ہوا ہے ریا کا لفظ ول مرادی ابہا دیکھا فمد الصاحب <سَاحِبَهَا> بہت جامع تعریف ہے یہ بہت جامع تعریف ہے کہتے ہیں مراد بھی اظہار العباد اس سے مراد کیا ہے انسان اپنی عبادت کا یا کسی نیک عمل کا عبادتی عمل کا اظہار کرے لوگوں کے سامنے اس کی نیت اس میں کیا ہو لکھ درو یتی کہ اس لیے عمل کرے اظہار کرے کہ لوگ اسے دیکھیں لیکن آخری ٹکڑا بہت اہم ہے دیکھے تب ٹھیک ابھی بھی وہ جرم اتنا نہیں بنا جرم اب بنتا ہے کب فد و کہ لوگ اس کی تعریف کریں اس لیے لوگوں کو دکھاتا ہے ورنہ سلوکھ ہمارا ای تم اونی مطلب ہے ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو کوئی آدمی وزو کر کے دکھائے صحابہ کرتے تھے نماز پڑھ کے جیسے میں پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو دیکھو نبی صلی اللہ اور اس میں یہ نماز تھی اپنی اولاد کو آپ سکھا رہے طلبۃ العلم کو آپ سکھا رہے ہیں، نماز کیسے پڑھنا چاہیے میں دیکھو ایسے پڑھتا ہوں یہ دیکھو ایسا وزو کیا جاتا تعلیم کے لیے لوگوں کی رہنمائی کے لیے عمل کرنا یہ ریاکاری کاری نہیں ہے لوگوں کی ترغیب کے لیے نیک عمل کرنا ریاکاری کاری نہیں مسجد بن رہی کوئی اس کے لیے تعاون نہیں کر رہا ہے ایک مالدار آدمی کھڑا ہو گیا اور نیت اس کی کیا تھی کہ میں دوں تاکہ میرے پیچھے اور مالدار بھی دینے والے بنے تو اب اس نے کہا میری طرف سے مسجد کے لیے اتنا دو لاکھ ایک لاکھ دس لاکھ اب اس کے پیچھے دوسروں نے دیکھا کہ چلو کوئی تو دے رہا ہے وہ بھی دینے لگ گئے اس کی نیت کیا تھی لوگ تاریخ کریں نہیں نیت یہ تھی کہ میرے دینے سے ایک سلسلہ شروع ہو جائے اگر اس نیت سے ہے تب بھی یہ ریا کاری نہیں ہے اگرچہ اس میں اظہار عمل ہے لیکن یہ لوگوں کی سنا کے لیے لوگوں کی حمد کے لیے لوگوں کی یعنی مدح کے لیے نہیں ہے لوگوں کی تعریف کے لیے نہیں لوگوں کی تعریف کے لیے جب آدمی عمل کرتا ہے تو ایسے دکھانے کو ریاکاری کہتے ہیں یہ مضموم ہے تعلیم کے لیے یا ترغیب کے لیے یاد رکھیں اس کو تعلیم کے لیے یا ترغیب کے لیے ایک انسان عمل دکھائیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن اس راستے سے چلو ایک ساتھ دو چیزیں ہو جائیں تعلیم بھی ہو جائے اور تعریف بھی مل جائے اب یہ آدمی خراب ہے اب اس انسان نے یہاں جا کے غلطی کی مدح کی تمنا اگر کرتا ہے چاہت رکھتا ہے وہاں ریا آ جاتی ہے کہ مخلوق کی تعریف کے لیے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے نزدیک اچھا ثابت ہونے کے لیے اگر آدمی عمل کرتا ہے یہ ریا کاری ہے تو کہتے ہیں کہ ہوا مشتکل میں رویہ ہے المراد بھی ابہار لِقَصْدِ رُؤْيَةِ النَّاسِ لقز یرو یتی نا سلحہ و لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کریں تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں فتح الباری میں کتاب الرقاق میں باب الریا و سما میں ابن حجر نے یہ بات کہی ہے اور بڑی جامع تعریف ہی ہے لیکن اگر کسی انسان نے کوئی نیکی کی اور اس کی نیت تعریف کی نہیں تھی لیکن لوگ اس کی تعریف کریں تو کیا ایسا ہوتا ہے ایک انسان اخلاص کے ساتھ ایک دین کا کام کرتا ہے چاہے عبادت ہو یا خدمت خلق ہو یا کوئی ایسا عمل جس میں عموماً اظہار ہوتا ہے بھئی کسی غریب کو کھلایا وہ غریب لوگوں میں تعریف تو کرے گا اب اگر ایسا ہوتا ہے کہ یہ انسان کئیوں کی مدد کر رہا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے بڑا نیک انسان ہے غریبوں کے کام آتا ہے تو کیا اس پر بھی اس کا مواخذہ ہوگا نہیں کیونکہ اس کی نیت اس میں نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے اس بارے میں پوچھا ابو ذر رضی اللہ تعالی کہتے ہیں قیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے عرض کیا ارائیت الرجل یعمل العمل من الخیر اللہ کے رسول آپ کیا کہتے ہیں اس آدمی کے بارے میں جو نیکی کے کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہے خیر کا کوئی کام کرتا ہے وی احمده الناس علی اور لوگ اس پر اس کی تعریف کرتے ہیں اس کا کیا کالا تل کا آجل و بشر <الْمُؤْمِن> کہا کہ یہ مومن کے لیے اللہ کی طرف سے جلد ہی عطا کی گئی یا دنیا میں دی گئی خوشخبری ہے یہ مومن کے لیے کیا ہے دنیا میں اللہ کی طرف سے جلدی جلدی دے دی گئی خوشخبری ہے کہ ایک انسان اگر لوگوں کے نزدیک خیر کے لیے پہچانا جائے بہت ممکن ہے کہ انسان اللہ کے ہاں بھی ہو اچھا ہو لوگ اس کو اچھا ہی جانتے ہیں جہاں تک اس کا ظاہر ہے اچھا ہی ہے ممکن ہے اندر خرابی ہو لیکن عموماً اگر ایک انسان برا ہے تو دکھ کے آتا ہے سامنے آتا ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ انسان زندگی بھر اپنی برائی کو چھپا رہا ہے اور قیامت کے معلوم ہوا تو خیر سے خیر ہی جنم لیتی ہے تو کہا تل کا جیل بشر المومن یہ اللہ کے لیے مومن کے لیے اللہ کی طرف سے یہ مومن کے لیے اللہ کی طرف سے دنیا میں جلدی عطا کی گئی خوشخبری ہے کہ اگر تیلی دنیا میں سنا ہے تو آخرت میں کے لیے خیر ہی ہوگی امام مسلم نے کتا, کتاب البیر وصلہ والا میں حدیث نمبر دو ہزار سو بیالیس پر اس کو ذکر کیا ہے تو یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ لوگ تعریف کریں یا نہ کریں اس سے انسان ریاکار بنتا ہے نہیں بنتا ایسا نہیں چاہے لوگ کتنی تعریف کریں لیکن اندر اس کے تعریف کی چاہت نہ ہو تو ایسا انسان ریاکار نہیں ہے تعریف کا ہونا اسے برا نہیں بناتا ہے تعریف کا چاہنا اسے برا بناتا ہے بلکہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ آدمی تعریف کی چاہت کے لیے عمل کرتا ہے اور لوگ اس کی برائی کرتے ہیں دعوت رکھی لوگوں کے لیے اور خوب کھلایا لوگوں نے کیا کچھ دعوت ایسی نہیں تھی جیسی ہونی چاہیے کھانا بھی ٹھیک نہیں تھا یہ بھی نہیں تھا اور ہم کو نہیں لگتا اتنا بڑا کھانا اس نے کیا تو اللہ کے لیے کیا بعض اوقات لوگ بھی جو ہیں یہ سب کچھ کر کے بھی وہ آدمی بدنام ہوتا ہے تاریخ نہیں ملتی ہے اللہ کے یہاں ایسا کبھی نہیں ہوتا ایک بندہ اللہ کے لیے عمل کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی قدر نہ کرے ایسا نہیں ہوتا ہے لیکن لوگوں کا حال دیکھیے آپ کتنے لوگ ہیں ہمیں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جو یہ بات نہیں مانتا کہ لوگوں کے لیے کتنا بھی کرو قدر نہیں کرتے بھائی لوگ اللہ کی قدر نہیں کرتے آپ کی کیا کریں گے لوگ اللہ کی نہیں کرتے ہیں آپ کی کیا کریں گے وہ میں قدر اللہ حق کا قدر ہی انہوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی لوگ اللہ سے کھا بھی کہ نہ شکری کرتے ہیں تو آپ کی کیسے قدر کرے عقل مند آدمی وہ ہے جو اللہ کی خاطر کرے پھر اللہ جہاں حکم دے وہاں کرے لیکن لوگوں کی چاہت نہ رکھے اللہ کے لیے کرے اس کا عمل ضائع نہیں ہوگا سب سے پہلی سزا یہ ہے کہ ایک انسان کی نیکی ضائع ہو جاتی جب وہ اللہ کے لیے نہ ہو جب وہ اللہ کے لئے نہ ہو آئیے اس تعلق سے کچھ باتیں دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و نحن المسیح آپ نے جو بتایا نا کہ مجھے تم سب سے زیادہ خوف ہے دیکھیے کیا ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے ہمارے درمیان تشریف لائے اور ہم بیٹھے دجال کا ذکر کر رہے تھے المسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے دجال المسیح کا تذکرہ کر رہے تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوگا یعنی میں خوف, خوف میں ہو گھبرائے ہوئے ہو کہ دجال آئے گا کیسا ہوگا بڑا بھیانک ہوگا فتنہ بہت بڑا ہوگا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ بتلایا کہ سارے فتنوں میں ابتدا سے لے کر امتحاد تک سارے فتنوں میں سب سے بڑا خطرناک فتنہ دجال کا ہوگا لیکن آپ نے کیا فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ میرے نزدیک مسیح دجال کے فتنے سے بڑھ کر فتنہ کون سا ہے مجھے سب سے زیادہ تمہیں تم پر خوف کس چیز کا ہے فکول نہ بلا یا رسول اللہ صاحبہ نے کہا ہاں ضرور اللہ کے رسول فقالک الخی چھپا ہوا شرک چھپا ہوا آدمی کھڑا ہو اور نماز شروع کرے لیکن پھر دیکھے اس کو محسوس ہو کہ کوئی آدمی مجھے دیکھ رہا ہے اس کے دیکھنے کی وجہ سے اپنی نماز کو اور اچھی ہے اس کے دیکھنے کی وجہ سے اپنی نماز کو مزین کریں تو آدمی کھڑا ہوا نماز پڑھنے کے لیے دوران نماز اس نے اسے محسوس ہوا کہ کوئی آدمی بیٹھ کے مجھے مسجد میں دیکھ رہا ہے کہ یہ کتنا سکون سے نماز پڑھ رہا اور کہیں اور نہیں مجھ کوئی ہی دیکھ رہا کو سمجھ میں آ گیا محسوس ہوا تو اب کیا کریں اب اس کی نماز سکون والی ہو جائے اور نماز میں رو بھی رہا ہے اور نماز کو ایک دم خوشبو سے پڑھ رہا ہے تو اب کس کی وجہ سے ہوا یہ دیکھنے والے کی وجہ سے تو کہا کہ یہ شرک خفی ہے عبادت بظاہر اللہ کی کر رہا ہے لیکن مطلوب اس کے یہاں مقام ہے تعریف اس کی چاہ رہا ہے دل اس کی طرف مائل ہے کہ اس سے کچھ مل جائے اس عبادت پر تعریف مل جائے تعریف نہ صحیح اس کے دل میں مقام مل جائے بس اس کے نزدیک میں اچھا قرار پاؤں تو اللہ کے نزدیک اچھا بننے کی بجائے بندے کے دل میں مقام بنانے کے لیے آدمی کوشش کرے یہ شرک خفی ہے چھپا ہوا شرک یا چھوٹا شرک اس سے آدمی اسلام سے باہر نہیں نکل جاتا ہے لیکن یہ شرک ہی کی ایک شاخ ہے اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور امام البعتی نے روایت کیا ہے صحیح ترغیب حدیث نمبر تیس اور حدیث حسن ہے اسے معلوم ہوا کہ جال کے فتنے سے بھی زیادہ آپ کو خوف تھا اہل ایمان پر وہ تو ایک خاص زمانے میں آئے گا یہ ہر زمانے میں مسئلہ ہے ہر انسان کے لیے خطرہ ہے ہر علاقے میں یہ خطرہ ہے لہذا یہ بہت بڑا فتنہ ہے عمل اللہ کے نزدیک وہی م... یعنی مقبول ہے جس میں اخلاص ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نمل ما امانوا امال کا مدار نیتوں پر ہے قبولیت و کے اعتبار سے اور ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی یعنی اللہ کے ہاں ہر ایک کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی پمن کا نت ہجرت ہوا تو جس انسان کی ہجرت دنیا کی طرف تھی کہ دنیا پالے او چینک یا عورت کی طرف تھی کہ عورت سے نکاح کرے پجرت ہو الا مہاجر الئی تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف جس کی اس نے جس کی طرف اس نے ہجرت کی تذکرہ بھی نہیں کیا آپ نے جس کی طرف اس نے ہجرت کی اسی کی طرف اس کی ہجرت ہے وہ قابل ذکر بھی نہیں ہے یعنی اگر کوئی مدینہ ہجرت کر کے آ رہا ہے مقصود یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس جاؤں گا مدینہ میں انصار بٹ مدد کرنے والے ہیں کچھ مال مل جائے گا یہاں تو غریب ہوں وہاں اچھا ملتا ہے یا یہاں سے جا رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ مدینہ میں خواتین ہیں اور مجھے بھی نکاح کے لیے کوئی پیشکش ہوگی مجھے بھی اچھے گھر میں رشتہ ملے گا غرض یہ ہے اس کے اندر یہ غرض نہیں ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گا وہاں آپ سے دین سیکھوں گا اور وہاں اپنی ایمان کی تجدید کروں گا یا اپنے ایمان کو بناؤں گا اور میں اللہ کے لیے عمل کروں گا اللہ کے دین کی نصرت کروں گا یہ مقصد نہیں ہے بلکہ دیکھ رہا کہ مدینہ کے صحابہ انصار کیسے ہیں سب دیتے ہیں تو وہاں جا کے وہاں اپنا تو کام بن جائے گا اگر یہ نیت ہے تو آپ نے کیا فرمایا ہجرت فمن کا نت دنیا بہا اگر کسی کی ہجرت دنیا کی طرف ہے کہ اسے پا لے یا عورت کی طرف ہے کہ اس سے نکاح کرے تو پھر جس کی جس کی طرف ہجرت کی اسی کی طرف ہجرت ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت نہیں کی تو یہاں پر اس حدیث کو امام بخاری نے ابد الوحی میں حدیث نمبر ایک اور اسی طرح سے کتا امام مسلم نے کتاب المارا میں حدیث نمبر ایک ہزار نو سو سات پر ذکر کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ ہجرت جیسا پاکیزہ عمل جس میں چھوڑنا ہوتا ہے کھونا ہوتا ہے وہ بھی اگر اللہ کے لیے نہ ہو اللہ کی خاطر نہ ہو تو ایسا انسان ایسا انسان اس کی, اس کی ہجرت بھی ضائع ہے اتنا بڑا عمل بھی ضائع جہاد جیسا عمل بھی ضائع ہو جائے گا اگر وہ اللہ کے لیے نہ ہو ابو اماما الباہری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں جا ارجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہا فکال اور اللہ کے رسول شخص کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے جو جنگ میں شریک ہوا جہاد میں شریک ہوا یہ التمسل اجر لیکن اس شرکت میں اس کا مقصود یہ ہے کہ اس کو اجر بھی ملے جہاد کا اللہ کی راہ میں لڑنے کا اجر بھی ملے اور لوگوں میں نام بھی ہو وذکر ذکر ذکر لوگوں کے نزدیک اس کا تذکرہ کیا بہادرات نہیں ہے اللہ کے لیے لڑتا ہے کیسا مخلص ہے جان ہتیلی بھی لے کے آیا میدان جنگ میں اللہ کے لیے دیکھو جان بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہے بہادر ہے یل تمسل اجر ما ماں اس کے لیے اللہ کے ہاں کیا ہے اس کے لیے اللہ کے ہاں کیا ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ لاش کچھ نہیں اس کے لیے ہے اللہ کے ہاں اس کے لیے کچھ نہیں ہے اجر چاہ رہا نا نہیں اجر کے ساتھ نام بھی چاہتا ہے معلومہ کہ اجر کی چاہت ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ذکر کی چاہت بھی ہے کہ میرا نام ہو سواب بھی ملے نام بھی ہو جائے اگر نام کی چاہت اس کے ساتھ شریک ہو جائے تب بھی جائے چاہے اجر کی چاہت ایک ساتھ دو دو نہیں صرف اللہ چاہو اللہ کا اجر چاہو کہا اللہ شاہی اللہ فہ مرار تین بار اس آدمی نے سیم وہی سوال پوچھا ایسے آدمی کے لیے آپ نے جواب میں کہا وہ یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ تینوں مرتبہ آپ نے جواب دیا کچھ نہیں اس کے لیے کچھ نہیں اس کے لیے یاد رکھو اللہ عز اعمال میں سے اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے جس میں اللہ کے چہرے کے دیدار کی چاہت ہو یا اللہ کی رضا کی چاہت ہو وہی عمل اللہ قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو یا خالص اللہ کے لیے نہیں ہے اللہ کے لیے بھی ہے اور بندوں کیا بھی نام ہوتا ہے خالص ہونا چاہیے ان کو ترک کر یہ نہیں صرف اللہ تب جا کے وہ اللہ کے لیے ہوگا ورنہ نہیں اس کو کچھ نہیں ملے گا اس کا اجرض ہے کیوں ضائع کرے آدمی اپنی نیکیوں کو کیا ملتا ہے لوگوں سے بعض اوقات یہ لوگوں کے لیے کر رہا ہے اور لوگوں کا دھیان بھی نہیں جو آدمی مسجد میں بیٹھا یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو دیکھ رہا ہے سلام پھیرنے کے بعد دیکھا تو وہ موبائل دیکھ رہا ہے اس کو تو دیکھ ہی نہیں رہا تھا وہ تو موبائل میں واٹس ایپ چیک کر رہا تھا اپنا یہ سمجھا مجھ کو دیکھ رہا ہے اور اس کے لیے نماز اچھی پڑھی اس کو تو معلوم بھی نہیں کہ نماز اچھی پڑھ رہا ہے کہ بری پڑ ہے اور اس کو کوئی لینا دینا ہی سے لیکن اس اجنبی کے لیے یہ سوچ کر کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اس نے اپنی نماز برباد کر دی فائدہ کیا فائدہ لوگوں کو دکھانے کے لیے فیس بک پہ اپنی نیکیوں کو ڈالا خدمت خلق کو ڈالا کوئی نہیں دیکھ رہا اس کو لیکن اس نے چاہت وہ کی عمل ضائع ہو گیا لیکن دیکھا کسی نے بھی نہیں سوچی ہے دکھاوے کے لیے عمل کرنا ہلاکت ہے بربادی ہے اس حدیث کو امام ابوداؤد النسی نے روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے اور صحیح ترغیب ترغیب میں شیخ الابانی نے حدیث نمبر آٹھ پر اس کو ذکر کیا ہے اصل میں کتاب علامہ منظری کی ہے لیکن شیخ الابانی نے اس کو صحیح اور ضعیف میں تقسیم کیا ہے تین جلدے صحیح کی اور دو ضعیف کی ہیں بڑی کتاب اور بہت عمدہ کتاب ہے ریاض الصالحین سے بڑی کتاب ہے اور اس کی ترتیب بھی بہت عمدہ ہے ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایہ الناس اخلسوا اعمالکم اے لوگوں اپنے اعمال کو خالص بناو اپنے اعمال کو خالص کرو اللہ کے لیے فان اللہ تبارک وتعالی لا يقبل من الاعمال الا ما خلص له اس لیے کہ اللہ تعالی اعمال میں سے صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو اللہ تعالی اسی عمل کو قبول کرتا جو خالص اللہ کے لیے اس حدیث کو امام البزار نے اور امام البحقی نے روایت کیا ہے اور صحیح ترغیب حدیث نمبر سات پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح لی گئی رہی ہے اس سے معلوم ہو کہ اعمال کو خالص کرنا واجب ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولن تو اس کا حکم دیا ایک جو وجوب کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے مزید یہ کہ آپ نے بتلایا کہ اس پر اعمال کی قبولیت کا مدار ہے اگر نہیں ہوگا خالص اللہ کے لیے تو عمل قبول نہیں ہوگا جو چیز عمل کو ضائع کرتی ہے وہ حرام ہے جو چیز عمل کو ضائع کر دی وہ جائز کیسے ہوگی اعمال کی حفاظت کا حکم ہے ضائع نہیں کرنا اس کو تو یہاں پر یہ بات یاد رکھنا کہ اخلاص واجب ہے ریاکاری کاری حرام ہے بلکہ اتنا اس کی مزید اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ جو عمل اللہ کے لیے نہ کیا جائے ایسا عمل اللہ کی لانت کا حقدار بنا دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لانت ملعون، ملعون، ملعون کی حقدار ہے اور اس میں جو کچھ سب لانت کا حقدار ہے یعنی دنیا کی وہ چیزیں جو انسان کو اللہ سے غافل کر دیں وہ چیزیں جو انسان کو اللہ سے دور کر دیں اللہ کی رحمت سے دور کر دیں تو لانت ہی کی طرف لے جائیں لانت کے معنی کیا ہے اللہ کی رحمت سے دوری تو کہا کہ دنیا ملعون ہے لانت کا ذریعہ ہے اللہ سے غفلت کے ذ... نتیجے میں انسان معاصیت میں چلا جاتا ہے غفلت دل میں کساوت پیدا کرتی ہے اور کساوت دل کی سختی انسان کے اندر فسق و فجور اور گناہوں کی طرف اس کو لے جاتی ہے اور گناہ اللہ کی لانت کی طرف لے جاتے ہیں رحمت سے دور کرتے ہیں تو یہ غفلت شروعات ہوئی اس برائی کا اس برائی کی جو انجام جس کا بھیانک ہے, تو کہا کہ دنیا ملعون ہے اور دنیا میں جو کچھ اسب لانت کا حقدار ہے سوائے ان چیزوں کے جن میں اللہ کی رضا مقصود ہو پھر اگر آدمی تجارت بھی کر رہا ہے تو لانت کا حقدار نہیں کیوں اس لیے کہ وہ اس پیسے کے ذریعے سے زکوۃ ادا کرے گا اللہ کا حق ادا کرے گا غریبوں اور فقیروں کو دے گا اور اس تجارت میں رہ کر حقوق ادا کرے گا اپنے گھر والوں کے اپنے آپ کو عفت سے رکھے گا تو یہ چیز کس لیے ہے اللہ کے حکم کے طور پر فیدہ خودیت الفن تشریف الدوب تنف اللہ وہ اللہ کے حکم کے لیے تجارت کر رہا ہے اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنی عفت کے لیے حقوق کی ادائیگی کے لیے اور دین کی نصرت کے لیے تجارت کر رہا ہے اللہ کی خاطر ہے اس میں اللہ کی یاد اپنے آپ ہے مقصود اللہ ہے مقصود دین ہے مقصود آخرت ہے یہ لانت کا حقدار ہے کہا کہ جو چیز جس کے ذریعے یعنی دنیا ملعون ہے سب لانت کا حقدار ہے سوائے اس چیز کی جس میں اللہ کے چہرے کی چاہت ہو امام تبرانی نے الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے اور صحیح ترغیب میں حدیث نمبر نو پر شیخ البانی کہتے ہیں حدیث حسن لغیر ہی ہے ہے کہ یعنی ایک انسان اگر اللہ کی خاطر عمل نہ کرے دنیا کے لیے شہرت کے لیے مال و دولت کے لیے عہدے کے لیے دین دینی کام کرے عبادات ہوں یا جو بھی خیر کے کام کرے ایسا انسان اللہ کی لانت کا حقدار بن جاتا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ریاکاری کاری کی ایک برائی یہ بھی ہے کہ ریاکاری کاری منافقین کی نمایاں علامات میں سے ہے دکھاوا کون کرتا تھا منافقین کرتے تھے جس کے دل میں اللہ پر ایمان نہ ہو دکھاوے کے لیے وہ ایمان لایا ہے جو زبان سے مومن کہلا رہا ہے اپنے آپ کو لیکن دل میں مومن نہیں ہے یہ ان لوگوں کی علامات میں سے ہے کیونکہ ان کے کی نزدیک آخرت تو ہے ہی نہیں ان کے نزدیک اللہ کے لیے تو کرنا ہی نہیں آخرت کا تو کوئی عقیدہ ان کے پاس نہیں ہے تو پھر وہ کریں گے کیوں وہ دنیا کے لیے کریں گے دنیا میں مفاد کے لیے کریں گے جو معاد کے لیے نہیں کرے گا وہ مفاد لیے کرے گا تو کہا اللہ تعالی فرماتا ہے ان المافقین اللہ خوا منافقین اپنے گمان میں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کوئی اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے لیکن وہ اپنے گمان میں اپنے ظاہر میں اسلام اور باطن میں کفر رکھے گویا کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے گمان میں اللہ سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہو کس کو دھوکا دے ہو تم سمجھتے ہو اللہ کو دھوکا دو گے وہ اپنے گمان میں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں خادعهم اللہ ہی ان کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں اللہ تعالی نے ان پر غفلت کا پردہ ڈال دیا ہے کہ انہیں احساس ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں یہ دنیا ہوئی سزا ہے ان کی اس برے عمل کی کہ ان کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہو رہا ہے وہ ہوا خوا یہ جزا اللہ کی طرف سے وہ ادا قام الاصل قام و کسالا ان کا حال یہ ہے کہ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بڑے ہی بوجھل بن کر ایک بڑا بوجھ ہے جس کو اتارنا ہے بس رغبت نہیں ہے عبادت کا شوق نہیں ہے بلکہ ناپسندیدگی کے ساتھ بڑے ہی بوجھل اور سست بنے نماز کے لیے اٹھتے ہیں یورا کام کسال یورا ناسا لوگوں کے لیے دکھاوا کرتے ہیں سے نماز میں اور عموما سارے اعمال میں یورا اونا ناسا ولاد کرون اللہ اللہ کلی اور اللہ کو نہیں یاد کرتے مگر بہت تھوڑا اتنا کہ جو مفید نہ ہو نہ کے برابر ہم کہہ سکتے ہیں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو نہ کے برابر تو یہاں پہ کیا کہا الناس یہ منافقین کے علامات میں سے تھا کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے اور باقی اعمال بھی سورہ نسا کی آیت نمبر ایک سو بیالیس ہے اللہ تعالیٰ صدقات کے بارے میں فرماتا ہے اور علماء نے کہا کہ یہ بھی آیت منافقین کے بارے میں سیوتی نے اور دیگر مفسرین نے کہا کہ یہ آیت بھی منافقین کے بارے میں کیا آیت ہے یادین ایمان والو اپنے صدقات کو برباد مت کرو بالمن منی احسان جتا کر جس کو دیا ہے اس پر احسان جتا کر من اور اسے ستا کر احسان جتا کر یا جس پر احسان کیا اسے ستا کر اپنے صدقات کو ضائع مت کرو اس کی بےزتی کر دی اس کو دیا لیکن بےزتی کر دی چار لوگوں میں اس یا اس پر دباؤ ڈال رہے ہیں تو اس کو ستاؤ تکلیف دے کر نہیں بالمن ادا ادا ابیت پہنچانا اپنے صدقات کو اس طرح سے ضائع مت کرو علم کا اس حال سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان عمل کرنے کے بعد بعض گنا ایسے ہوتے ہیں کہ کیے ہوئے عمل کو بھی برباد کر دیتے ہیں ان میں سے یہ دو چیزیں ہیں احسان جتانا اور احسان جس پر کیا ہے اس کو احسان کر کے ستانا کل فکا لاہوریہ اس آدمی کی طرح مت اپنے عمل کو برباد کرو جیسے جو لوگوں کے دکھانے کے لیے صدقہ کرتا ہے کتنی بری مثال دی جا رہی ہے اس آدمی جیسے اس کا عمل تو برباد ہے ہی ہے تم اپنے عمل کو ویسے برباد مت کرو کلو اللہ اور آخرت پہ اور لوگوں کو دکھانے کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ کرتا ہے اس کی طرح جیسے وہ اپنا عمل برباد کر رہا ہے تو مت برباد کر معلوم ہے کہ یہ ان لوگوں کا عمل ہے دکھاوا کرنا جو سرے سے اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں بیداوی کہتے اسے مراد منافق ہے کیوں اس لیے کہ قرآن نے اللہ نے کہا او مینا بلیہ دین لوگوں میں بازی ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رہ لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں زبانی ایمان ہے حقیقت میں دل میں ایمان نہیں ہے اس کی طرح اپنے صدقات کو ضائع مت کر وہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے اللہ اور آخرت پر اس کا ایمان نہیں ہے ف فَتَرَكَهُ الحمت <سَلْدًا> اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی یعنی جیسے ایک چٹان ہو پتھر ہو صفوان حجب ابن حب, ابن عباس کہتے ہیں ایک چٹان ہو پتھر ہو اور اس کے اوپر کچھ مٹی جم جائے اور اس مٹی پر کچھ کائی آ جائے اس مٹی میں بس پڑی ہوئی مٹی تھی وہاں پہ رکی ہوئی تھوڑا سا کیچڑ ہو گیا اس کے اندر کچھ اگایا ہلکا پھلکا کچھ لیکن پھر ایک دم دھواں دھار بارش ہوئی موسلادھار بارش ہوئی اور اس بارش نے کیا کر دیا اس مٹی کو اس چٹان سے دھو کے نکال دیا صاف ہو گئی وہ چٹان پوری کیا ہو گئی صاف ہو گئی وہ سارا جو بھی اگا ہوا تھا یا جو بھی مٹی تھی وہ سب ختم اس کے لیے بقا نہیں وہ نکل گئی وہاں سے وہ پیڑ کی ترنی کی زمین میں بالکل اس کی جڑیں تھیں اور وہ باقی رہے اس سے بارش سے اس کو فائدہ ہو کے پن پہ بارش ہو کے تو ضائع ہوگی نکل گیا سب صاف ہو گئی چٹان لا قدیرون اعلی شہ کا سبو جو کچھ بھی انہوں نے کمایا تھا وہ ان کے ان کے ہاتھوں سے ضائع ہو گیا ان کو آخرت میں اس پر کوئی اختیار اس پر نہیں ہوگا جو کچھ انہوں نے کمایا تھا واللہ اللہ علیہ القم کافرین اللہ تعالی کافروں کو راہ نہیں سجھا تھا کافر اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتے راستہ صحیح نہیں چل پاتے وہ کہیں اور نکل جاتے منزل سے ہٹ کے کسی اور راہ پر نکل جاتے کامیاب نہیں ہوتے ہو سورہ البقرا آیت نمبر دو اس کی تفصیل دیکھیں ساری باتیں آئیں گی سامنے تو اس آیت میں بھی اللہ نے امال کی بربادی احسان جتا کر اور لوگوں کو تکلیف دے کر عمل کو برباد کرنا اس کی مثال کے لیے کس کو پیش کیا دکھاوے کے لیے عمل کرنے والا اور دکھاوے کے لیے عمل کرنے والے کے بارے میں کیا بتایا وہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے معلوم ہوا کہ ریا کاری ایمان کے ضعف کا نتیجہ ہے یا تو عدم ایمان کا نتیجہ ہے یا تو ضعف ایمان کا نتیجہ ہے دکھاوے کے لیے عمل کرنا یا تو اس وجہ سے کہ آدمی سرے سے اللہ آخرت کو مانتا نہیں اس لوگوں کو ہی مانتا ہے دنیا ہی بھئی یہیں پہ عزت پالو یا پھر اس کا ایمان کمزور ہے اللہ اور آخرت کے سلسلے میں لوگوں کو دیکھتے دیکھتے دنیا کو دیکھتے دیکھتے وہ انہیں کے لیے عمل کرنے لگ گیا اللہ کا آخرت کا استہوار قوی نہیں ہے غیب والا معاملات کمزور ہیں شہود اور ظاہر والا معاملہ قوی ہے انسان کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے تو معلوم آ کہ یہ یعنی منافقین کی صفت ہے ان لوگوں کی صفت ہے جن کے دل میں ایمان نہیں ریاکاری بہت بڑا ہے اسی طرح سے قیامت کے دن اریہکاروں کی فقیحت کے بارے میں بھی حدیث میں آیا ہے کہ ان کی ذلت وہاں کی جائے ان کو زریل کیا جائے گا قیامت کے دن, دن دنیا میں چھپے ہوئے تھے نا معلوم نہیں پڑا کسی کو کہ یہ عمل کس کے لیے کر رہا بھائی لوگوں میں تو بالکل دیندار بنا رہا لوگوں میں تو بالکل اللہ والا بنا رہا لوگوں میں تو لوگ اس کو بڑا سقی اور مخلص اور بہت نیک کہتے رہے لیکن آخرت میں وہ زریل ہوگا آخرت میں بھید کھلے گا یو قیامت کا دن جب بہت سارے بھید کھولے جائیں گے جو دنیا میں چھپا ہوا تھا آخرت میں اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اخلاص کی توفیق فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سمع سمع اللہ, به ومن يرائی يرائی اللہ به جو سناتا ہے اللہ تعالی قیامت کے دن سنا دے گا جو دکھاتا ہے اللہ تعالی قیامت کے دن دکھا دے گا جو لوگوں کو سنانے کے لیے عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا حال لوگوں کو قیامت کے دن سنا دے گا اس کا راز سنا دے گا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بھید کو لوگوں پر ظاہر کر دے گا وہ دنیا میں چھپا سکتا ہے آخرت میں نہیں وہ دنیا میں چھپا سکتا ہے آخرت میں نہیں یہاں پر علماء نے کہا دو بار یہ حدیث جو ہے بخاری اور مسلم میں بخاری میں حضرت جندب ابن جناد رضی اللہ عنہ سے ہے اور مسلم میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ہے دو الگ صحابی ہیں جنہوں نے ایک روایت نقل کی ہے روایت کی ہے کہ جو سنائے گا اسے اس کا حال اللہ سنائے گا جو سنانے کے لیے عمل کر کے سناتا ہے یا عمل سناتا ہے جیسے مثال کے طور پر سما کس کو کہتے ہیں دو چیزیں ہیں ریا اور سما سما کیا ہے ایک آدمی اپنے عمل کو سنائے مثلا ایک آدمی اپنے گھر میں کرت ایسی کر رہا ہے اور قرت کر رہا ہے پڑوسی سنیں تاکہ لوگ تعریف کریں تو اپنے عمل کو دیکھ تو نہیں پا رہے گھر میں کیا کر رہا بھائی اگر بیٹھ کے تلاوت کرتا ہے یا نماز پڑھتا تاجد کی کس کو معلوم ہوتا لیکن زور زور سے پڑھ رہا ہے اللہ اکبر سمی اللہ حامد ہے تلاوت کر رہا ہے زور زور سے تو پڑوسی کو معلوم پر اچھا یہ نماز پڑھ رہا ہے زور سے پڑھنا غلط ہے جہرن تلاوت سنت ہے لیکن ایک آدمی کیوں پڑھ رہا ہے زور سے قرآن کیوں نماز پڑھ رہا ہے زور سے آواز سے جہرن تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے یہ قرآن پڑھ رہا ہے تو اپنے عمل کو سنا رہا ہے اس کو سنا کہتے ہیں اور دوسرا یہ کہ آدمی دکھا رہا ہے کہ ایک آدمی عمل کر رہا ہے اور اس کو دکھا رہا ہے کتنے لوگ دیکھیے آپ مطلب آپ فیس بک پہ لائو کر رہا میں عمرہ کر رہا ہوں طواف کر رہا ہوں دیکھو ساری دنیا دیکھ رہی اس کا طواف میں حرم میں ہوں طواف کر رہا ہوں اس وقت میں دیکھو میں صحیح کر رہا ہوں لائو کر رہا ہے فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ یا جو بھی ہے لوگوں کو دکھا رہا ہے کیوں تاکہ لوگ تعریف کریں اچھا آپ حج کے لیے کہیں آپ آپ عمری کے لیے کہیں آپ حرم میں ہیں تو آدمی کیا کر رہا ہے دکھا رہا ہے اپنے عمل کو اریا کام تو یہ چیز برائی ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ذلیل کرے گا جو دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت اللہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا اس دن جس میں کوئی شک نہیں ہے ناداب نادن پکارنے والا پکارے گا اللہ کی طرف سے ندا لگانے والا ندا لگائے گا من عمله لله أحداً جو آدمی کوئی عمل دنیا میں اس نے ایسا کیا جو اللہ کے لیے کرنا چاہیے تھا لیکن کسی اور کو بھی اس میں شریک کیا اس عمل میں شریک کیا نیت کے کی اعتبار سے اللہ بھی خوش بندہ بھی خوش ایسا اگر کچھ کیا کہ کی اس کے ہاں بھی تعریف مل جائے اللہ کے ہاں بھی مقام مل جائے فل یا طلب صوا بہ منگیر اللہ اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور سے اس کا ثواب لے لے جس نے غیر اللہ کے لیے عمل کیا وہ غیر اللہ سے ثواب لے لیا فن اللہ اغ نہ <الشُرَكَى> یعنی شرک اس لیے کہ اللہ تعالی شرکت سے سارے جتنے شریک ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ مستغنی ہے شرکت سے اللہ تعالیٰ کو شرکت کی ضرورت ہی نہیں اللہ کسی کو اپنے ساتھ کسی چیز میں شریک کرنے دیتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ ایسا شریک ہے جو اللہ کے غیر کے لیے بھی عمل کیا جائے اور اللہ کے لیے بھی عمل کیا جائے اللہ تعالیٰ اس عمل کو اسی کو دے دیتا ہے نہیں چاہیے قبول ہی نہیں کرتا ہے جس کے لیے کیا تھا اسی کو پورا دے دے ہم کو اس میں سے تھوڑا بھی نہیں چاہیے جس کے لیے کیا تھا شریک کیا تھا پورا اس کو دے دے اللہ قبول ہی نہیں کرتا اس کو اللہ کو چاہیے وہی عمل جو خالص اللہ کے لیے اس میں کسی اور کو شریک نہ کیا گیا تو یا کاری والا عمل دکھاوے کے لیے کیا گیا عمل اللہ کے قبول نہیں ہوتا ہے اللہ کے قبول نہیں ہوتا اس میں ایک تفصیل یاد رکھنے کی ہے جو ضمن علماء نے ذکر کی ہے آ, ابن رجب رحم اللہ نے اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے دو چیزیں یاد رکھیں اس کو ایک وہ عمل ہے جو جس کی بنا پہلے حصے پر ہوتی ہے اور دوسرا وہ عمل ہے جو منقطع بھی ہو سکتا ہے وہ پہلے پر مبنی نہیں ہوتا ہے اس کو سمجھ لیں ایک آدمی ہے اب دو باتیں یہاں پر ہم کو سمجھنا ہے ایک وہ عمل ہے کہ ایک آدمی شروع ہی سے غیر اللہ کے لیے کرے نماز پڑھنا اللہ اکبر بولتے ہی اس کی نیت اسی وقت میں تھی کہ وہ کسی کو دکھانا چاہتا ہے ایک حالت یہ ہے اور دوسری حالت یہ ہے کہ شروع تو اللہ کے لیے کیا تھا بیچ میں اس کے دل میں آئے کہ فنا دیکھ رہا ہے تو اب اس کی طرف دل مائل ہو گیا اور اس کے لیے بھی چاہت ہو گئی کہ وہ تعریف کرے علما نے کہا دونوں میں فرق ہے بعض علما نے کہا کہ اگر شروع ہی سے اصل عمل ہی سے اگر کسی اور کے لیے تھا تو وہ بالکل سیرے سے مردود ہے وہ عمل رد کر دیا جائے گا ہاں لیکن اگر شروع میں اللہ کے اصل عمل اللہ کے لیے تھا اور درمیان میں کسی اور کی نیت بھی آ گئی تو بعض اہل علم نے امام احمد وغیرہ کی طرف بھی ابن رجب نے اشارہ کیا ہے کہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ وہ پورا عمل ضائع نہیں ہوگا ہاں جہاں سے دوسری کی نیت آ وہاں سے وہ برباد ہو گیا بعض علماء نے کہا نہیں اگر عمل ایسا تھا کہ پچھلا حصہ پہلے پر مبنی ہوتا ہے جیسے نماز یا حج اگر ایسا ہے کہ وہ پورا عمل ایک ساتھ مربوط ہے تو ایسا عمل جیسے نماز ہے اگر شروع میں اللہ کے لیے تھا لیکن بعد میں غیر اللہ کا اس میں اس کی چاہت ہوئی لوگوں کی تعریف کی چاہت آ گئی پورا عمل جڑا ہوا ہے اور بات کا حصہ پہلے پر مبنی ہے۔ جیسے ایک آدمی مثلا پہلی رکت تو ٹھیک سے پڑھ لی دوسری رکت میں اگر ہوا نکل گئی یا دوسری رقط میں اس نے بات کر لی جانتے بوجھتے تو ایسی نماز کیا ہوئی کہہ سکتا پہلی رکت مقبول ہے اور دوسری نہیں اس کی پوری نماز چلی گئی تو بات کا حصہ پہلے پر مبنی ہے تو پورا عمل چلا جائے گا بعض الحمن نے یہ کہا کہ لیکن اگر ایسا عمل ہے کہ جس میں بعد کا حصہ پہلے حصے پر مبنی نہیں ہے مثلاً کوئی آدمی ہے مثلاً فقرا کو تقسیم کر رہا ہے صدقہ دے رہا جیب سے پیسے نکالے اس نے سو سو کے نوٹ نکالے اس نے اور پہلے فقیر کو دیا دی اللہ کے لیے اللہ کے لیے اللہ کے لیے پھر لوگ کہنے لگے لو سخی آ گیا اب اس کے دل میں آ گیا اب اس کے دل میں کیا آیا لوگ سخی کہہ رہے ہیں تو اب اس کے دل میں رہا کار تو پہلے دس فقیروں کو تو اللہ کے لیے دیا تھا گیاروے فقیر کو اب کیا, کیا اس نے تاریخ کے لیے تاریخ بارہ تیرہ بیس کو دے دیا اس نے تو پہلے دس بھی ضائع ہوں گے کہا نہیں کیونکہ یہ اگلا صدقہ جو ہے پچھلے پر مبنی نہیں ہے کیونکہ ہر ٹکڑا منفرد ہے ہر ٹکڑا الگ الگ ہے یا جیسے مثال کے تو پر آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اللہ کے لیے پڑھ رہا اللہ کے لیے پڑھ رہا ایک صورت اللہ کے لیے پڑھ لی اگلی صورت کے وقت میں دیکھا کوئی سن رہا ہے اب اس کو سنانے کے لیے پڑھنے شروع کر دی تو کیا پہلی سورت بھی ضائع ہو گئی نہیں کیونکہ اس میں اگلی قرت پچھلی پر مبنی نہیں ہے اس کا معاملہ نماز کی طرح نہیں ہے اس کا معاملہ حج کی طرح نہیں ہے کہ ایک حصہ گیا تو باقی گیا تو اس میں کہا کہ وہ حصہ جو اللہ کے لیے پڑا تھا قرآن کا وہ تو مقبول ہوگا لیکن وہ حصہ جو اللہ کے لیے نہیں پڑا اتنی آیتیں یا اتنی سورتیں جو غیر اللہ کے لیے پڑی وہ مقبول نہیں ہوں گی یہ تفصیل علماء نے اس میں ذکر کی ہے تو بہرحال ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ نیکی کریں تو اللہ کے لیے کریں ایک حدیث تھی لیکن وقت نہیں اس لیے اس کو ذکر نہیں کروں گا تین لوگ قیامت کے دن اللہ کے ہاں لائے جائیں گے ایک اس میں سے یعنی وہ ہوگا جو شہید کہلایا گیا دنیا میں جنگ میں اسلامی جنگ دینی دین کی خاطر لڑتے لڑتے مرا جہاد میں مارا گیا دوسرا وہ ہوگا جو عالم تھا یا قرآن کا ماہر تھا سیکھتا سکھاتا تھا تیسرا وہ جو سخی تھا دنیا میں مال خرچ کرتا تھا تینوں کو اللہ تعالیٰ لائے میں اختصار سے بیان کر رہا چونکہ حدیث بڑی اور وقت اتنا نہیں ہے تینوں کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے احسانات ان پر جتائے گا وہ اعتراف بھی کریں گے پھر اللہ پوچھے گا تم نے جب یہ احسانات میں نے تم پر کیے تو انہیں کیا کیا اس احسان کے بدلے میں اس کا کیا حق ادا کیا شہید جو شہید کہ دنیا میں قتل ہوا تھا اللہ کے دین کے راستے میں وہ کہے گا اللہ تیرے لیے میں نے تیرے لیے اپنی جان بھی دے دی تیرے لیے جنگ کی اور اپنی جان دے دی اللہ جھوٹ کہتا ہے تو, تو انہیں اس لیے کیا تاکہ دنیا میں تجھے شہید کہلایا جائے اور تجھے کہا گیا نام ہو گیا تیرا اسے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا دوسرا وہ ہوگا جو جس نے علم سیکھا سکھایا قرآن پڑھا اللہ اس کو بھی ایسی اپنی نعمتیں جتائے گا کہے گا کیا حق ادا کیا اس کا وہ اعتراف کرے گا ہاں اللہ تیرے احسانات کچھ پڑے تجھے کیا حقدہ کیا کہے گا اللہ میں نے تیرے لیے دین سیکھا سکھایا اور تیرے لیے قرآن اللہ کہے گا جھوٹ کہتا ہے تو. اس لیے کیا تاکہ تجھے دنیا میں قاری کہا جائے عالم کہا جائے اور تجھے دنیا میں تو کہلایا جا چکا اسے گھسیٹ کر جہانو میں پھینک دیا جائے گا تیسرا سخاوت کرنے والا دنیا میں مال خرچ کرنے والا اس پر بھی اللہ احسانہ جتائے گا وہ اعتراف کرے گا اللہ پوچھے گا کیا قدا کیا اس کا کہ اللہ تیرے لیے میں نے مال خرچ کیا لوگوں کے کام ہے تیری خاطر اللہ کہے گا جھوٹ کہتا ہے تو. جھوٹ ہے یہ تو اس لیے کیا تاکہ دنیا میں تجھے سخی کہا جائے تیرا نام ہو تیرے ساتھ سخاوت کو جوڑا جائے تو تھی سخی کہلانے کے لیے کیا اور دنیا میں کہلایا جا چکا تو جس کے لیے کیا تو مل گیا تجھ کو اسے منہ کے بل گھسیٹ کے جہانو میں پھینک دیا جائے گا معلوم دیکھیے سخی عالم قاری اور ایک اللہ کے لیے جان دینے والا لیکن اللہ کے لیے نہیں تھا وہ اللہ کی راہ میں جان دی اللہ کے لیے نہیں تھی اتنے بڑے بڑے کارناموں والے ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر ضلعت کے ساتھ جہانو میں پھیکا جائے گا معلوم عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو نیت اگر گھٹیا ہو تو اعلی عمل بھی مقبول نہیں ہوتا ہے چھوٹا عمل ہو نیت بڑی ہو تو عمل بڑا بن جاتا ہے بڑا عمل ہو نیت اگر غلط ہو تو عمل صحیح ہونے کے باوجود بھی مردود ہو جاتا ہے وبال بال بن جاتا ہے پکڑ کا ذریعہ بن جاتا ہے اسی لیے معلوم ہوا کہ اعمال کے ساتھ ساتھ اعمال کے ظاہر کی اصلاح کے ساتھ ساتھ ان اعمال کے پیچھے جو نیت ہے اس کی اصلاح بھی ضروری ہے دکھاوے کے لیے عمل نہیں کرنا چاہیے آج سوشل میڈیا کے دور میں ہم کہاں پہنچ گئے ایک نیکی ہم سے چھوٹی نیکی ہم لوگوں کو نہ بتا ہے اخلاص اپنے اندر پیدا کریں اللہ کے لیے عمل کریں صحابہ شلف اپنی نیکیوں کو چھپاتے تھے آج ہم اپنی نیکیوں کے ساتھ ساتھ ہم اپنی برائیوں کو بھی دکھانے لگ گئے بے حیا اتنی عام ہو گئی اللہ ہم سب کی حفاظت کریں اور ہمیں اخلاص کی توفیق دتا اور اللہ کے لیے عمل کرنے والا بنا ہے اکول بھاد اور